اور ہم نے انہیں اسحاق اور عقوب عطا کیے ان سب کو ہم نے را دکھائی اور ان سے پہلے نو کو را دکھائی اور میں اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون کو اور ہم اسا ہی بدلا دیتے ہیں ان کو کاروہے کو